رحمن و رحمۃ اللہ وصل علیہ علی محمد اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب واٹس ایپ گروپ اور باقی تمام واٹس ایپ گروپ برادران اللہ سب کو سلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر 682 سو بیاسی تین سو چونتیس ہے تین سو چونتیس تو اس میں ہماری سلسلے بادشاہ ابراد فتح میں سے اداب میں سوراج ہتھیہ میں سے اس میں اعظم نمبر کی بات ہے اس میں اعظم نمبر بیس آفتہ ہو قرآن قرآن و میں اس سنوان شاہ جان گرامی باقی جو ہے اب سب سے من خواہ موبائل خراب ہوا تھا اس وجہ سے اب ایک ہفتے سے درست نہیں دے پا رہا ہوں ہر وہ موبائل ابھی بنانی ہے بنانے کے لیے دے ہوئے اب کراچی صدر میں ہاں جی اس میں کوئی پرزہ جو ہے خراب ہونے کی وجہ سے نہیں بن پا سے اس انتظار کیا ہے وہ کل پرسوں کرتے کرتے ابھی بھی نہیں بنا ہے تو ایک اور موبائل لے کے جو ہے وقتی طور پر آپ لوگوں کو درست دینے کی کوشش کر رہا ہوں تو انشاءاللہ جو ہے وہ موبائل بن جائے تو ترتیب سے درخت انشاءاللہ روزانہ باقاعدہ ہوتا رہے گا تو ہمارے سلسلے بس اِس میں الفتح میں ہیں تو الفتح میں قرآن پاک میں اس مقدس اسمان ہو سا میں آپ لوگوں کو بتایا تھا سبقہ اس میں یہ سمقدر الفتح قرآن پاک قرآن اس اسم اعظم کی صورت میں صرف ایک دفعہ ہے سورہ صبا کے عائد نمبر چھبیس وح و الفتح العلی. لیکن جو ہے اس کے مصدر اور, اور فعل کی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ہمارے ہر مشکل کا دروازہ کھولنے والا ہے ہر پریشانی سے نجات دینے والا ہے اور روزی کے رزق اور تمام خیرات کے رزق کا دروازہ کھولنے والا افتتاح الرمان اللہ تعالیٰ ہی کے ذات ہے اس پر جو ہے کافی آیات موجود ہے ان میں سے کچھ مساجر لوگوں کو پچھلے درس میں بتایا تھا جیسے نصر من اللہ المن اذا والفت نصر اللہ والفتح جب اللہ تعالیٰ سے مدد اور نصر فتح آ جائے تو اسی طرح جو ہے ابھی افعال میں سے فعل کی صورت میں یہ مقدسہ اس سسم کا جو ہے الفتح کے جو فیل کی صورت میں جو قرآن پاک میں آیا آیا وہ بہت ہے لیکن داخل اس میں سے جو ہے صرف ایک فیل تبرکن اس مطلب کو بحث کرنے کے لیے ذکر کرنا ہوں. آیت جو ہے افعال میں صرف ایک آیت جو ہے فیل اس میں فیل کی صورت میں وہ سورہ فاتر کی آیت نمبر دو ہے وہ نقل کرتا ہوں میں آیت یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مایفٰ اللہ رحمۃن فلاں ممسک اللہ ومایم شکو فلاں اللّہ باد ولازیز الحکم تو یہ مقدس شاید ہے اللہ فرماتے ہیں اللّہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے ہاں ماںفت اللّہ رحمتََََََََََََََََََََ اللّہ تعالیٰ جو لوگوں کے لئے رحمت کا جو دروازہ کھول دے فلاں ممشق اللّہ ہے تو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں کوئی اس رحمت کے دروازے کو بند نہیں کر سکتا جس کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے اور جس کو اللہ جو ہے وما مایم سکھو منسل اللہ منبا دے اور جس کو بند کر دے اللہ تعالیٰ تو سو اس کے یعنی بندے کے جو ہے سو اس کے بعد جو ہے یعنی بند ہونے کے بعد سو اس کے بعد جو ہے اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں ہے یعنی اس رحمت کو پھر جاری کرنے والا رحمت کے دروازے کو کھولنے والا کوئی نہیں ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے واہول عزیز الحکیم تو یہ مقدس آیت جو ہے ایک بہت بڑی حقیقت کو ہمیں بتا رہے ہیں اس سے ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دامن کو ہی تھامے رہیں اور تمام خیرات اور برکات اسی سے ہی مانگے اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہیں کیونکہ وہ ذات عقد جس کے لیے رحمت کے دروازہ کھولیں گے تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا روک نہیں سکتا اور اگر وہ خدا نہ خاصہ کسی کے لیے رحمت کے دروازے خیرات کے برگازے رحمتوں کے دروازے بند کر تو کوئی کھول نہیں سکتا کوئی اس رحمت کو پھر جاری نہیں کر سکتا اور اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے تو اپنی حکمت کے بنیاد پر دروازے کھولتے ہیں لہٰذا بند عموم کو ہمیشہ اسی ذات پاک کے دروازہ کھول کھٹکھاتے رہنا چاہیے تو یہاں لفظ رحمت جو آیا ہے آیت کے اندر ربض رحمت جو آیت کے اندر آئے مایفت اللہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو یہاں لفظ رحمت عام ہے اس میں دنیا اور آخرت کی نعمتیں داخل ہیں جیسے ایمان علم عمل صالح نبوت ولایت وغیرہ اور دنیاوی نعمتیں جیسے رزق اسباب اسباب رزق اسباب زندگی آرام راحت صحت تندرستی مال و عزت وغیرہ یہ سب جو ہے اس رحمت کے اندر شامل ہے آیت کے معنی ظاہر ہیں یہ سب جو ہے ظاہری نعمتیں بھی باطلی نعمتیں بھی یہ سب آیت کے معنی زا... یہ سب جو ہے کے معنی آیت کے معنی... زا... معنی ظاہری ہیں یعنی یہ سب جو ہے آیت کے معنی ظاہر زا... زا... ہیں آیت کے معنی سے یہ سب مطالب واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالی جس شخص کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھولنے کا ارادہ کریں تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا ہاں اور دروازے کو جب اللہ کھول دیں گے کوئی بند نہیں کر سکتا اس طرح دوسرا جملہ و معیوم سکھو بھی عام ہے جس کو روک دے جس کو بند کرے یہ مفہوم عام ہے یعنی جس چیز کو اللہ تعالی روکتا ہے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا یعنی اس میں دنیا کے مصائب و عالم بھی داخل ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی کسی بندے سے رونا چاہیں تو کسی کی مجال نہیں کہ ان کو کوئی گزن و مصبت پہنچا سکے اللہ جو ہے کسی سے مصائب کو اس کو دروازے کو روکیں ہاں مشکلات کے دروازے کو بند کر کسی کسی برت کوئی اس کو مشکلات میں نہیں ڈال سکتا اور اس میں رحمت بھی داخل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی کسی حکمت سے کسی شغل کو رحمت سے معروم کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو دے سکے اللہ جو ہے بند کریں تو کوئی دے نہیں سکتا کھول دیں تو اس کو بند نہیں کر سکتا تو اس آیت سے ہماہم اللہ کے پیارے نبی کی یہ دعا بھی ہے جسے جو ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ حرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جب کہ آپ نماز سے فارغ یہ کلمات پڑھتے ہوئے سنا ماتم صلی اللہ کو نماز سے فارغ ایک کلمات پڑھتے ہوئے سنا ہمارے دعوت میں عورادی عوراد فتح کی میں بعد میں آ رہے رسول اللہ جو نماز سے فارغ ہو یہ دعائیں مقدس پڑھ رہے تھے اللّہ لامانیہ لمات ولا موتیا لما مناتا ولا رات دما قزی تلافا زل جد من کل جد <سؤال> یہ ہمارے اولاد خطیہ میں یہ والد ہے لیکن یہ دعا جو ہے پیارے نبین خود سرمایہ علیہ سنت کے جو کتابوں میں یہ مغیرہ ابنِ شعبہ سے ذکر کیا ہے انہوں نے نقل کیا تو اس کے معنیٰ کیا ہے اللّہ یا اللہ جو چیز آپ کسی کو عطا فرما دیں اللہ لا مانیہ اہلا کوئی روک نہیں سکتا لما طا جو چیز آپ کسی کو ادا کریں اس کا کوئی روکنے والا نہیں وال موتیا لما مناتا اور جس کو آپ روکیں اس کو کوئی دینے والا نہیں ولا موتیا کوئی دو والا نہیں ہے لما مناتا جس کو تو روکے ولا رات لما کا اور نہ کوئی آپ کے فیصلے کو ٹال سکتا ہے وال رات کوئی ٹال سکتا ہے رو سکتا جو فیصلہ آپ کریں جو فیصلہ آپ کرے گا وہی فیصلہ نافذ ہوگا وہی فیصلہ چلے گا اور آپ کے ارادے کے خلاف کسی کوشش کرنے والے کی کوشش اسے فائدہ نہیں دے سکتا ولا ینف ہو اور فائدہ نہیں دے سکتے ذل جد دی. کسی کوشش بننے والے کو مین کا جلد یعنی تیسے تیرے کو ارادے کے خلاف یعنی جب تو جو آپ جو ہے اور آپ کے ارادے کے خلاف کسی کوشش کرنے والے کی کوشش اس سے فائدہ نہیں پہنچا سکتا یہ مطالف صحت کے ذیل میں کتاب خصوصیات آزما یہ حدیث بھی اس کی صفحہ نمبر دو سو اور سینتیس پہ یہ مطالف سے صحت کے ذیل میں لکھا ہے تو یقیناً جو ہے یہ حدیث بھی یہ ہماری دعا وصفیہ کا حصہ ہے یہ بھی جو ہے فتح کی سوری یہ بھی اسی کتاب میں لکھا ہو اس کی اسپیش پہ تو یقیناً جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ نعمتوں کے دروازے کھولنے والا بھی وہی ہے اس کو بند بھی وہی کر سکتے ہیں وہ کھولیں گے کوئی نعمتوں کا بند ووازہ تو کوئی روک نہیں بند نہیں کر سکتا وہ بند کریں گے تو کوئی کھول نہیں سکتا لہذا بندے مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اسی اللہ تعالیٰ پر جو ہے بھروسہ کرے اسی پر ایمان رکھے اسی پر جو ہے اس دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو ڈیل دینے کے لیے ان کو ڈیل دینے کے لیے ان پر جو ہے قسم قسم کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اللہ جب کسی سے ناراض ہوتی نا تو جو اس کو ہر طرح سے کر کے سمجھ میں نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو ڈیل دیتے خوب نعمتیں وافر کر دیتے اور عموماً وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ بیٹھتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ کے احمد کو چھوڑ بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خوب نعمتیں دے دیتے ہیں ہاں جی اور منہ کردہ چیزوں میں بڑھ جاتے ہیں جو اللہ نے پڑھ جاتے ہیں اللہ جن, جن کو منہ کیا اس میں بڑھ جاتے ہیں جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو چنانچہ جو اللہ رب العزت کے حرمان ہے علمہ نسو مع ذکر جب انہوں نے بلا دیا جس چیز انہوں نے نشیت کی تھی انجام دینے کا یا اس آنے کا تو فتح ن علم ابا بکلش تم ان پر ہر خیرات کے دروازے کھول دیتے ہیں حت حضاف حاری ہو جب وہ نعمتوں میں غرق ہو کے بڑے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں بیماؤ تو جو ہم نے انہیں دیا ہے اخذ نہم ہم تو ہم اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں اپنے عذاب میں فضا ہم تو وہ سخت نا امید ہو کے پریشان حال ہو کے بیٹھ جاتے ہیں نعمتوں میں غرق تھا سب کچھ چھین لیا حال مکمل طور پر خالی ہو گیا یہ سرحنام عید نمبر چوالیس میں جس کا ترجمہ دوبارہ کروں پھر جب اللہ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بولے رہے جن کی ان کو نشحت کی جاتی تھی اللہ کی طرف سے تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کو شادہ کر دی یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملتی تھیں وہ خوب اتارا اترا گئے یعنی بہت خوش اور متکبر ہو گئے تو ہم نے دف عطاً اچانک ان کو پکڑ ان کو پکڑ لیا پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے ہیں جی اور ان نعمتوں اور بلائیوں میں سے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر فرماتے ہیں حکمت و دانائی علم اور دین کی سمجھ بھی ہے اللہ بندے کو دینے والی نعمتوں میں سے سب سے اہم نعمتیں کیا حکمت و دانائی علم حکمت علم اور دین کی سمجھ بوش ہے اور یہ نعمتیں طغوا اخلاق سچائی کے بنا پر حاصل ہوتی ہیں حکمت و دانائی علم اور دین کی معرفت جو ہے بندے کو تغوا اخلاص سچائی کی بنا پر حاصل ہوتے اللہ دے دیتے ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ صلاف صالحین کی دانائی ثابقہ بزرگ علماء جیسے ہمارے پیرانی طریقت میں سے امیر کبیر جیسے ہاں جی شاشر محمد نرواز جیسے اللہ دلہ سمنانی نجدین قبرہ والا ان کو آپ دیکھیں ہاں جی صلاف سالین کی دانائی سمجھداری زیادہ گہری تھے ان کی کتابیں زیادہ معیاری ہیں میں مطالب زیادہ ہے ہدایت کی باتیں زیادہ ہیں اور ان کا علم زیادہ وسیع تھا ب ان لوگوں کے جو بعد میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد تھے وہ تو اللہ علمکم اللہ سرحِ بقرائے نمبر دو سو بیاسی میں ہاں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے نوازے گا تو یقن اللہ کا وعدہ ہے یہ اشاعت کی یہ مختصر توجہ بھی کتاب خصوصیات اسماع کی یاد نمبر دو سو اٹھتیس پر ہے ہاں اور اس کے علاوہ جو ہے احادیث ہے اس باب میں تھوڑی سی توضیحات ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں دے دوں گا اس میں پھر جگہ نہیں ہو رہا